بسم اللہ رحیم مسلسل کئی دنوں سے الحمد حدیث الفتون کا درس چل رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو بیان کی تھی جس میں وہ فتنہ کا فتونہ کی تشریح آتی ہے تفصیل اور تفسیر آتی ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام پر کیا کیا آزمائشیں آئی ہیں ان کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے کل کے سبق میں ہم یہاں آ کر رکے تھے کہ جب مسا علیہ السلاۃ والسلام نے فرعون کے پاس آ کر اللہ جل الح کی طرف سے دیے گئے دو معجزوں کا اظہار فرمایا لاٹھی رکھی تو وہ سانپ بن گئی ہاتھ ان کا سورج کی طرح چمکنے لگا تو پھر نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور اس کے درباریوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی بہت بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں ان کا مقابلہ کرواتے ہیں مقابلے کے لیے وقت دن جگہ طے ہو گئی ایسی جگہ متعین کی گئی جہاں سب کو صاف نظر آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے جیسے میدان اور اسٹیڈیم وغیرہ ہوتا ہے لوگ فٹ بال کھیل رہے ہوتے تو جتنے تماشائی ہیں سب کو صاف نظر آتا ہے نا اس طرح کی ایک جگہ متعین کی اور وقت جو ہے یہ دوپہر کا وقت تھا دس گیارہ بجے کا جو وقت ہوتا ہے جس میں سورج کی روشنی جو ہے خوب اچھے انداز میں ہوتی ہے اور سب چیز صاف نظر آتی ہے آدمی کو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دن عشورہ کا دن تھا یعنی دس محرم کا دن تھا میدان مقابلہ جو ہے مکمل تیار ہے مسا علیہ السلاۃ والسلام اور جادوگر دونوں آمنے سامنے ہیں جادوگروں نے مسا علیہ السلام کو کہا کہ مقابلہ شروع کرتے ہیں آپ پہلے کوئی چیز ڈالیں گے یا ہم شروع کریں مسا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا تم شروع کرو تم اپنا جادو دکھاؤ اس لیے کہ مثال صلاحت وسلام تو برحق پیغمبر ہیں وہ شروع میں ڈالیں یا آخر میں ڈالیں ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ان کو تو معلوم ہے یہ تو حق ہے سچ ہے اللہ کا معجزہ ہے یہ تو ضرور جیتے گا اور غالب ہوگا اور ضرور یہ جادوگر جو ہے ناکام ہوں گے مغلوب ہوں گے ہار جائیں گے وہ تو ان کو معلوم تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ شروع کریں جادوگروں نے اپنی لاٹیاں اور کچھ رسیاں زمین پر یہ کہتے ہوئے ڈال دی بے عزتی فراون فراون کی برکت سے آج ہم جیتنے والے ہیں فرعون کو وہ خدا کہتے تھے نا جب انہوں نے یہ لاٹیاں میدان میں ڈال دیں تو یہ لاٹیاں اور رسیاں جو ہیں سانپ بن گئی بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اسی ہزار یا ستر ہزار کے قریب سانپ نظر آ رہے تھے میدان میں میدان کی ایک عجیب سی کیفیت تھی اتنے سارے سانپ یہاں گھوم رہے مسا علیہ سلاۃ والسلام نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے ڈر گئے آپ تصور کریں ایک میدان میں اگر اتنے ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہوں باغ رہے ہوں تو آپ کا کیا حال ہوگا نفس ہی خیفت موسا موسا علیہ السلاۃ وسلام کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے دل میں خوف کیسے پیدا ہوا جواب اس کا یہ ہے کہ وہ پیغمبر تو ہیں لیکن انسان بھی ہیں نا بہت ہی بہادر آدمی ہو لیکن اچانک کوئی بلی سامنے آ جاتی ہے جس کو اس کو خیال بھی نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا سا جسم کانپ جاتا ہے نا آدمی کا تو اسے یہ نہیں کہتے کہ وہ بلی سے ڈرتا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے اور انسان کے اندر ڈرنے کی جو صفت ہے وہ موجود ہے رات کے اندھیرے میں آدمی جا رہا ہوتا ہے تھوڑی سی اچانک کوئی آواز آ جائے یا کوئی حرکت ہو جائے تو آدمی گھبرا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی ڈر پوک ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ انسان ہے اور انسان کی فطرت اور طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے ہمارے ایک ساتھی جو ہے جنگ سے واپس آئے تو امیر صاحب نے پوچھا کیسے ڈر لگ رہا تھا تو اس نے کہا بہت زیادہ میں اتنا ڈر رہا تھا کہ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور کلاش جو ہے میرے ہاتھ میں نہیں سنبھل رہی تھی تو امیر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو اور جو یہ کہتا ہے کہ میں جنگ میں ڈرتا نہیں ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے انسان کی طبیعت ہے جب بارش کی طرح ہر طرف سے گولیاں آتی ہیں تو انسان ڈرتا ہے ہاں آہستہ آہستہ جب عادت ہو جاتی ہے پانچ دس منٹ بعد پھر آگے بڑھتا ہے لیکن شروع شروع میں ہر کسی کو ڈر لگتا ہے اسی لیے پشتوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ رات کو تو ڈرتے سب ہیں کوئی کہتا ہے اور کوئی نہیں کہتا ہے تو مثالت والسلام اگر ڈرے ہیں تو اس لیے ڈرے ہیں کہ وہ انسان تھے نا اور انسان جو ہے جب کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے اور اچانک کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے یا آواز سنتا ہے تو گھبراتا ضرور ہے دوسری بات یہ ہے موسا علیہ السلاۃ اس بات سے ڈرے تھے کہ خدا نخواستہ اگر یہ اتنے بڑے زور اور طاقت سے آئے ہوئے جادوگر جیت جائیں اور لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں تو جو دین کی دعوت جو حق کی دعوت جو اسلام کی دعوت میں لوگوں کو دے رہا ہوں یہ رک جائے گی ہم دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی حکومت کے خلاف جہاد کرنا چاہیے پاکستان کا جو نظام ہے یہ اسلامی نہیں ہے مسلمان اسلامی نظام چاہتے ہیں ہم یہ دعوت دیتے ہیں ایک آدمی ہمارا دعوت دیتا ہے دو آدمی دعوت دیتے ہیں لیکن ان کی طرف سے جو ہے ہزاروں ٹی وی ریڈیو اخبار ہمارے خلاف بیان دیتے ہیں تو تھوڑا سا ڈر ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہماری بات تو پھر دب جائے گی یہ خوف انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو مسا علیہ السلاۃ والسلام نے بھی جب دیکھا کہ انہوں نے لاٹیاں پھینکی ہے رسیاں پھینکی ہیں اور وہ سب سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں تو ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ لوگ متاثر ہو جائیں گے اور ہماری جو دین کی دعوت ہے یہ دب جائے گی اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اس لیے مسا علیہ السلاۃ وسلام ڈر گئے تھے اور ان کے دل میں خوف پیدا ہوا تھا اللہ تعالی نے مسا علیہ سلاۃ وسلام کو فرمایا قلنا لا تخف لاتا انتہ ہم نے کہا موس کو نہیں ڈرو یقیناً تم جیتو گے تم ہی جیتو گے القیما سی امینک آپ کے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے آپ بھی ڈالیں اس کو بھی انہوں نے جو کچھ بنایا ہے سب کو یہ نگل لے گا ماسونا دساہر انہوں نے جو کچھ کیا یہ تو جادوگروں کا کھیل ہے اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو سب دھوکا ہے کہتے ہیں کہ ان جاد نے اپنی رسیوں کو پارے سے چمکدار کیا تھا پارا ایک مادہ ہوتا ہے پانی کتر ہوتا ہے لیکن بھاری ہوتا ہے ان شاء اللہ کبھی کہیں نظر آئے تو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا پارا پانی होता ہوتا ہے لیکن بھاری بھاری ہوتا ہے اور وہ اسے رکھ دو تو ہلتا ہے زندہ پارا اور مردہ پارا بھی کہتے ہیں ایسے. جب حکیم حضرات اس کو اچھی طرح جلا دیتے ہیں پکا دیتے ہیں پھر وہ حرکت نہیں کرتا تو اسے مردہ پارا کہتے ہیں پارے کی چمک سے یہ چمکدار چیز ہوتی ہے چمک سے لوگوں کی آنکھیں جو ہے چندیا گئی کہ یہ کیا چیز ہے پورے میدان میں ہزاروں سانپ گھوم رہے ہیں اور ان میں زبردست ایک چمک پیدا ہو گئی اب مسا علیہ السلط والسلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو ایک بہت بڑا اجدہ بن گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا موسا علیہ السلط وسلام کی لاٹھی جب سانپ بن جایا کرتی تھی تو اس کا منہ اتنا بڑا ہوتا تھا روایات میں آتا ہے اگرچہ ہم سب روایتوں کو درست نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے کہتے ہیں فرعون کے محل کی دیوار اس اجدہے کے منہ میں آ جاتی تھی اتنا بڑا اجدہ اور اتنا بڑا سانپ تھا ہو. اس اجدہے نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا جو جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کے بنائے تھے جادوگروں نے جو لاٹھیوں اور رسیوں سے میدان میں بہت سارے سانپ پھینکے تھے مساسل سلام کے اجدہے نے ان سب کو نگل لیا سب کو ہڑک کر لیا میدان کا معاملہ جو ہے بالکل الٹ گیا جیسے یہ امریکہ آئے تھے شروع میں بہت زیادہ چمک دمک کے ساتھ بہت زیادہ غرور تکبر کے ساتھ اور پھر طالبان یہ بیچارے غریب اترے اور انہوں نے سب کو مارنا شروع کیا تو آج اٹھارہ سال بعد جو ہے میدان بدل گیا ہے نا نہ امریکہ کی وہ باتیں ہیں نہ امریکہ کے وہ تیارے ہیں نہ امریکہ کے وہ سیارے ہیں نہ امریکہ کی وہ گاڑیاں ہیں نہ امریکہ کی وہ بہت بڑی بڑی کیا کہتے ہیں باتیں ہیں نہیں میدان بدل گیا ہے مسالت وسلام نے اپنی لاٹھی پھینکی وہ اجدہ میں بدل گیا اور اجدہ نے ان کے سب سانپوں کو نکل لیا میدان بالکل خالی ہو گیا صرف مساصل کا جو اشدہا ہے وہ گوم رہا ہے سبحان اللہ فرعون کے جو جادوگر تھے یہ اپنے جادو میں بہت ماہر تھے اور استاد تھے بہت بڑے بڑے جادوگر تھے فرعون کے جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ ہماری تو تمام لاٹھیوں کو رسیوں کو یہ اجدہ کھا چکا ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام جادوگر نہیں ہے اس لیے کہ اگر وہ جادوگر ہوتے تو ہمارے جادو کے سامنے وہ نہیں ٹک سکتے تھے وہ ایک جادوگر ہے اور ہم اتنے ہزاروں جادوگر ہیں ہمارا مقابلہ ایک جادوگر کیسے کر سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ اجدہا یہ لاٹھی جو کہ اجدہ کے شکل میں آ گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے جی جادو نہیں ہے اس لیے جادوگروں نے اسی وقت کیا کیا وہ سجدے میں گر پڑے سب فول قیا سہارت ساجدین جادوگر سب کے سب سجدے میں گر پڑے کالو امنا بب العالمین انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اور وہ رب العالمین یہ فرعون نہیں ہے رب موسا و ہارون اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں تو جب یہ بات کی تو فرعون اور اس کے لوگوں کی تو ہوا نکل گئی یہ کیا ہو گیا یہ تو معاملہ اعلان کر دیا ہم اللہ پر اور ہم اپنے پرانے خیالات اور عقائد سے توبہ کرتے ہیں ہم فرعون کو جو خدا کہتے تھے ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالی نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کی کمر توڑ دی اور انہوں نے جو جال پھیلایا تھا وہ ٹوٹ کر رہ گیا فغولی بو ہونا کون کل ابو ساغرین اور اس کے ساتھی وہاں مغلوب ہو گئے ہار گئے اور ذلت رسوائی کے ساتھ اس میدان سے پسپا ہوئے جس طرح کہ آج امریکہ مجاہدین کے سامنے پسپا ہوا ہے جلیل ہوا ہے خوار ہوا ہے اسی طرح فراؤن اور اس کے ساتھی سب ہو گئے جس وقت یہ مقابلہ ہو رہا تھا فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان تھی درپردہ مسلمان ہو چکی تھی وہ لیکن فرعون کو معلوم نہیں تھا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی اور دعا کر رہی تھی موسا علیہ السلاۃ و السلام کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی تھی اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور یقیناً اللہ تعالی مثال سلاۃ والسلام کو غلبہ دیتا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ثواب ملتا ہے آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے یہ تو یقینی بات ہے کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے گا انشاءاللہ اور امریکہ کے جو دوست ہیں وہ سب کے سب ناکام ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ جہاد کریں گے آپ دعا کریں گے آپ قربانیاں دیں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا آپ نہیں کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنا کام تو کرے گا ضرور تو آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کہ مسا علیہ السلاۃ والسلام کو بچپن سے پال رہی تھی ان کے اخلاق ان کے کردار کو اچھی طرح جانتی تھی وہ ان کے لیے دعا کر رہی تھی مسا علیہ السلاۃ والسلام جیت گئے فرعون ہار گیا اب مسا علیہ السلاۃ والسلام نے فرعن کو کہا بات صاف ہو گئی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو مسلمان ہو جاؤ اسے مسلمان نہیں ہوتے تو میری قوم کو تو چھوڑ دو یہ جو میری قوم بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے اسے تو چھوڑ دو فارسلمانہ بنی اسرائیل والا تو عظب ہوم اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی مسلمان قوم کے لیے جہاد کرتا ہے ان کو عذاب سے اور مصیبت سے نجات دلانے کے لیے کوشش کرتا ہے یہ بالکل جہاد ہے یہ قوم پرستی نہیں ہے آپ افغانی ہیں اور افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں جہاد کر رہے ہیں آپ برمی ہیں اور برما میں جہاد کرنا چاہتے ہیں یہ قوم پرستی نہیں ہے آپ کی قوم مظلوم ہے کافر ظلم کر رہے ہیں اور آپ اپنی قوم کو جو کہ مسلمان ہی ہے مظلوم ہے ان کو چھڑانے کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں اور قتال کرتے ہیں یہ جہاد ہے یہ قوم پرستی نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برمی اگر برما میں جا کر جہاد کرے پاکستانی پاکستان میں جہاد کرے یہ قوم پرستی ہے یہ غلط بات ہے مسلمان قوم کے لیے آپ کہیں بھی جہاد کریں یہ جہاد ہے اور اگر آپ اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں تو اس کا تو ثواب اور زیادہ ہوگا اس لیے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں یعنی اپنی قوم کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کرنا فرض بھی ہے اور خرض بھی ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے مسا علیہ السلاۃ وسلام فراؤن کے سامنے جو آئے ہیں وہ دو مطالبے لے کر آئے ہیں ایک یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ دوسرا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اور انہیں عذاب مت دو بنی اسرائیل مسا علیہ سلاۃ کے کی قوم ہے تو اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ مسا علیہ السلاۃ وسلام کوئی قوم پرست ہے نہیں ان کی قوم پر ظلم ہو رہا تھا ان کی قوم مسلمان قوم تھی فرعون ان پر ظلم کر رہا تھا ان کی بچیوں کو غلام اور باندی بنایا ہوا تھا ان کے بچوں کو غلام اور باندی بنایا ہوا تھا تو اپنی مظلوم قوم کے لیے آواز اٹھانا یہ جہاد ہے اور آئین اسلام ہے شریعت کے خلاف بالکل نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے آواز اٹھانا یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ قوم پرستی ہے وہ نادان لوگ ہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کے بعد فرعون نے ٹال مٹول شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور عذاب آئے فارسل علیہ مت طوفان و الجراد و الکملا و و دما آیات مفصلات جب فرعون اپنی بات سے منکر ہو جاتا انکار کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی طوفان آیا تو اس نے آ کر مساسلۃسلام کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ بابا دعا کرو اللہ سے یہ طوفان ختم ہو جائے تو مسا علیہ السلاۃ والسلام نے پھر وہی بات کی مسلمان ہو جاؤ اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دو ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسلمان بھی ہوتا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑتا ہوں تو انہوں نے دعا کی طوفان ختم ہو گیا اور یہ پھر بدماش بن گیا جیسے پاکستانی فوج ہے اور پاکستانی حکومت ہے مصیبت آ جاتی ہے تو سب لوگوں کو کہتی ہے کہ دعا کرو دعا کرو اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر مسلمانوں پر بمباری شروع کرتی ہے اپنے لوگوں پر بھی بمباری کرتی ہے اور افغانستان کے مسلمانوں پر بھی بمباری کرتی ہے سب پر اور جب مصیبت آ جاتی ہے کہتے دعا کرو مسجد کے مولویوں کو کہ دعا کرو تو یہ فرعون یہ کام کرتا تھا اس کے بعد پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا سب کھیتوں میں جو ہے ٹڈیاں ہیں گھر کے اندر ٹڈیاں اڑ رہی ہیں کوئی بھی چیز سلامت نہیں ہے ہر چیز کو ٹڈیاں کھا رہی ہیں پھر فرعون آیا مسا علیہ السلام نے دعا کی اور پھر فراون منکر ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جُئوں کا عذاب آیا سر کے بالوں میں جو جوئیں ہوتے ہیں یہ ہر جگہ ہے سر کے بالوں میں کپڑوں میں کتابوں میں کھانے میں روٹی میں ہر جگہ پھر وہی بات ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈک کا عذاب ان پر نازل کیا ہر جگہ میں ڈھک کھانا کھانے بیٹھو تو اس کے اندر میںھک ہے پھر وہی بات ہوئی فراون آ کر گر گڑ گڑا موسا علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا تو یہ پھر بدماشی کرنے لگا پھر اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب ان پر مسلط کیا آسمان سے خون زمین سے خون ہر آدمی کے ہاتھ پاؤں میں خون روٹی میں خون سالن میں خون گھر میں خون ہر جگہ خون ہے تو اس طرح کے عذاب آتے رہتے موسا علیہ السلات اور فراون کے درمیان کشمکش جاری رہتی اور یہ پھر اپنی بات سے پھر جاتا اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ نے مسا اللہ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں مسا علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے کیسے نکلے اس کا ذکر انشاءاللہ کل پڑھیں گے شاء اللہ کل پڑیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ